نبی اللہ, علی آلک نور اللہ نماز کی سنتوں کا بیان جاری ہے رکو سے اٹھنے کے اعتبار سے نماز کی سنتیں سمی اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا سنت ہے اور اس کی ہا کو ساکن پڑھے ہو میں, جو آخر میں ہا ہے نا تو یہاں وقف کرے حمیدہ وقف کر کے پڑھنا اس کو سنت ہے اس پر حرکت ظاہر نہ کرے ہا پر جو الٹا پیش ہے اس کو ظاہر نہ کرے حمیدہ ہو یہ نہ پڑھے حمیدہ اسی طرح دال کو بھی نہ بڑھے حمیدہ یوں بھی نہ کرے ہم اس طرح پڑھنا ہا کو ظاہر کر کے پڑھنا یہ سنت ہے چھتیس رکو سے اٹھنے میں امام کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کے لیے اللہ ربنا ولک الحمد کہنا سنت ہے اور منفرد یعنی جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کو دونوں کہنا سنت ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور رب اللہ ربانہ الحمد یہ دونوں کے اس کو سنت ہے اللہ ربنا ولاک الحمد اس کے پڑھنے کی کچھ صورتیں ہیں صرف ربنا لک الحمد یہ بھی کہیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی ربنا ولک الحمد کہیں گے جب بھی سنت ادا ہو جائے گی اللہ ربنا ربنا الحمد کہیں گے جب بھی سنت ادا ہو جائے گی اللہ ربنا ولک الحمد کہیں گے جب بھی سنت ادا ہو جائے گی لیکن افضل یہ جو چوتھا انداز آپ کو بتایا گیا اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ ربنا ولک الحمد یعنی لفظ اللہ اور ربنا کے بعد لفظ واؤ یہ, یہ سب سے افضل ہے چاروں میں سے سب سے افضل یہی ہے ربنا لک الحمد سے بھی سنت عطا ہو جاتی ہے مگر واؤ ہونا یعنی ربنا ولک الحمد یہ بہتر ہے اور اللہ ہونا اللہ ربنا ولک لل ہونا یہ بہتر ہے اور سب میں بہتر یہ کہ دونوں یعنی اللہ بھی ہو اور واؤ بھی ہے اللہ ربنا ولک الحمد یہ سب میں بہتر ہے لیکن اگر کوئی سا بھی طریقہ اختیار کیا چاروں میں سے سنتا ہو جائے گی حضور اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمع اللہ لمن الحمد کہے تو اللہ مبنٰ لقلحم کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی اس حدیث کو بخاری و مسلم نے ابو فریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکو سے رکو سے اٹھتے ہوئے یعنی جب رکو سے اٹھنے لگے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کی سین کا تلفظ ہو جائے اور جب اٹھنے میں جو تھوڑی مصافت ہے اس کو جب تیک کر چکے اور کھڑا ہو جائے بالکل سیدھا تو ہم کی ہا کو پڑھ چکا ہو سمی اللہ حمیدہ اب جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب دے اللہ ربنا ابانا ولاکل پھر اس کے بعد اللہ اکبر کے توا سجدے میں جائے اب سجدے میں جانے اور اس کی حیت کے اعتبار سے نماز کی سنت ہے سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے رکو کر چکا رکو کے بعد سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانے کے لیے لفظ اللہ اکبر یہ تکبیر انتقال کے نا سنت سجدہ کر چکا اب سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت اور سجدے میں کم از کم تین بار سبحان ربی اللہ کہنا یہ بھی کیا ہے سنت سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا یہ بھی سنت ہے کم از کم تین بار سبحان ربی العلی تسبیح پڑھے پانچ بار پڑھنا بہتر ہے جتنی زیادہ پڑھے لیکن جتنی بھی تسبیح پڑھے طاق عادت میں پڑھے پانچ سات نو گیارہ لیکن امام کے لیے بہتر یہ کہ امام مقتدیوں کی رعایت کرے ایک روایت کے مطابق امام پانچ تسبیحات ہاتھ رکو سجود میں پانچ پانچ مرتبہ تصبیحات کہ اگر مقتدیوں پر گراں ہوتا ہو تو پھر اس میں بھی کمی کر دے تین مرتبہ کہ سجدے میں جائے تو زمین پر پہلے گٹھنے رکھے یہ سنت ہے پھر ہاتھ رکھنا یہ سنت پھر ناک یہ بھی سنت پھر پیشانی یہ بھی سنت اور جب سے سجدے سے اٹھے تو اس کا عکس کرے یعنی جس کو بعد میں رکھا اس کو پہلے اٹھائے اور جس کو پہلے رکھا اس کو بعد میں اٹھائے یعنی پہلے پیشانی اٹھائے پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے یہ ساری کی ساری سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اصحاب سنن عربا اور دارمی نے اس حدیث کو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ تو اس حدیث سے یہ سنت اخذ کی گئی ہے مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا ہوں یہ بازو ہے یہ کروٹ سے جدا ہو اور پیٹ اور رانوں سے جدا ہو پیٹ جو ہے وہ ران سے جدا ہو اور رانے پہ جدا ہو سجدے میں یہ مرد کے لیے اسی طرح کلائیاں وہ زمین پر نہ بچھا بلکہ کھلی رکھیں اتنی کھلی رکھیں کہ اگر کوئی بکری کا بچہ ہو اور وہ گزرنا چاہے تو بآسانی اس میں سے گزر جائے اتنی کھلی ہوئی ہوں سنت رہی لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت نہ اور بہت سارے نمازی نماز پڑھ رہے جیسے کہ جتم ہے آج اور عشاء کی نمازیں بہت سارے نمازی انہیں ساری نمازیں ساری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس میں جا رہا اگر سب نے اس طرح کھول کھول کے پڑھنا شروع کر دیا تو نمازیوں کو دقت ہو جائے گی تو اس میں دیگر نمازیوں کی رعایت بھی کرنی چاہیے کلائیاں زمین پر نہ بچھائے مگر جب صف میں ہو تو بازو کربن سے جدا نہ ہوگا اب جب صف میں ہوگا تو ظاہر ہے اس طرح کھول کر نہیں پڑ سکتا بازو کربن ہونا ممکن نہیں ہے بہت مشکل ہو جائے گا دیگر نمازوں کو تکلیف ہو جائے گی کتے کی طرح کلائیاں بچھی ہوئی نہ رکھے کتا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوتا تو کلائیاں بچھا کر رکھتا ہے اس طرح بیٹھنا یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے تو مرد اس طرح نہ بیٹھے اور اس کے بالکل بارکس کہ وہ اپنے سارے اعضا کو سمیٹ لے گی بازو کروٹ سے ملا دے گی کروٹ کو رانوں سے ملا دے گی پیٹ کو رانوں سے ملا دے گی ران کو بڈلیوں سے ملا دے گی سارے اعضاء اس کے سمٹے ہوئے ہوں گے عورت کے لیے یہ حیت اسی لیے کہ اس کے لیے اس میں ستر زیادہ ہے اور نماز میں عورتوں كے جو مخصوص ارکان ہیں مردوں سے ہٹ کر جو بعض نے ان کے گھٹنے میں اور رکو میں زیادہ نہ جھونكے تو اس میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ستر کی زیادہ رعایت ہے اس کے سطر میں زیادہ محافظت ہے ان معاملات میں اس لیے شریعت متحران عورتوں کو اس انداز سے ارکان نماز ادا کرنے کا حکم دیا جلسہ و قاعدہ کے اعتبار سے نماز کی سنت ہے یہ سجدے کے اعتبار سے تھی اب جلسہ اور قادہ کے اعتبار سے دونوں سجدوں کے درمیان مسلے تشہد کے بیٹھنا یعنی جس طرح تشہود میں بیٹھتے ہیں نا دونوں سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح بیٹھنا یہ سنت ہے کس طرح بایاں قدم بچھانا الٹا قدم کیا کر دیں گے بچھا دیں گے اور اس پر سرین رکھ دیں گے اور داہنا قدم کیا کر دیں گے کھڑا رکھ دیں گے اور اس کی انگلیوں کا روخ قبلے کی طرف ہوگا یہ سنت ہے ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا یہ بھی کیا ہے سنت ران کے بالکل کنارے پر رکھیں گے جہاں سے گھٹنے شروع ہونے لگتے ہیں نا بس وہاں تک انگلیاں رکھنی چاہیے سجدوں میں انگلیاں قبلہ روح ہونا اس طرح سجدہ کرے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کان ہیں قبلے کی طرف رہے اس یوں نہ رکھیں مشرق اور مغرب کی طرف نہ بلکل قبلے کی طرف بالکل اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر نہ چھوڑے بلکہ انگلیاں ملا کر اور بالکل ان کا رخ قبلے کی طرف کر کے سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے سجدے میں دونوں پاؤں کے دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے اور ہر پاؤں کی تین تین انگلوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب اور دسوں کا قبلہ رو ہونا کیا ہے سنت جب دونوں سجدے کر لے تو رکعت کے لیے پنجوں کے بل کھڑا ہو ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑا نہ ہو بلکہ کس کے سہارے سے کھڑا ہو پنجوں کے بل کھڑا ہو گٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھے یہ سنت ہے ہاں اگر کمزوری ہے کوئی اضور ہے بیماری ہے بیچارے کو تو اگر ہاتھ کے سارے سے اٹھ رہا ہے اب دوسری رکعت میں بسم اللہ جو سور فاتح سے شروع کرنے سے پہلے پڑیں گے باقی سنا اور تعاون نہیں پڑیں گے ایک رکعت تو ہو گئی اب دوسری رکعت میں پھر اس قرات وغیرہ کر کے سجدے وغیرہ کریں گے اب تحیات اعتبار سے نماز کی سنت بیان کی جائے گی قاعدہ کیفیت کے اعتبار سے نماز کی سنت ہے دوسری رکعت کے جب سجدوں سے فارغ ہو جائے دونوں سجدے جب کر لے تو کیا کرے گا بائیں پاؤں بچھا کر دونوں سورین اس پر رکھ کر بیٹھنا یہ سنت ہے الٹا پاؤں بچھانا یہ سنت اور اس پر بیٹھنا یہ دوسری سنت اور داہنا قدم کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو یہ بھی سنت عورت دونوں پاؤں داہنی جانب یہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے عورت دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے تو دونوں پاؤں ایک طرف نکال دے بائیں سرین پر بیٹھے ہیں یہ عورت کے لیے سنت ہے داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا یہ سنت اور بائیں ران پر رکھنا یہ بھی سنت اب یہاں کادے کی حالت میں انگلیوں کو کیا کرنا ہے ملی ہوئی یا کشادہ نہیں رکھنا بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے جس حالت پر انگلیاں ہوتی ہیں اسی حالت پر اس کو چھوڑ دینا ہے نہ کھلی ہوئی نہ ملی ہوئی اور انگلیوں کے کنارے کہاں رکھیں گے گھٹنوں کے پاس گٹھنے پکڑنے نہیں یہاں پر اس طرح مرد کو روکوں میں گھٹنے پکڑنے تھے یا گھٹنا پکڑنا نہیں بلکہ گٹھنیوں کے پاس انگلیوں کے پورے رونے چاہیے پھر جب اتحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں پہنچے کلمہ شہادت پر تو شہادت پر اشارہ کرنا یوں اس طرح اشارہ کرنا کہ چھنگلیا اور اس کے پاس والی کو بند کر لے یہ چھوٹی انگلی اس کو چھنگلیا کہتے اور اس کے پاس والی کو بند کر لے ان کو بند کر لیں اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا کیا بنا لے گا یہ حلقہ بن جائے گا ان کا حلقہ باندھ کر اور جب لا پر پہنچے اشہد اللہ جب لا پر پہنچے تو کلمے کی انگلی اٹھائے یہ شہادت کی انگلی یا کلمے کی انگلی جس کو کہا جاتا ہے اس کو اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے لا الہ الا اللہ اب اس کے بعد کیا کرے ساری انگلیاں سیدھی کر لے دونوں انگلیوں کو یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس کے برابر والی ان دونوں کو ملا لے ٹھیک ہے جی وہ جو کھانے کھانے کا طریقہ میں سن لیتے ہیں جو ربڑ لگانے کا طریقہ بتایا نا تو ربڑ لگانے کے طریقے میں یہ ہے کہ وہ اس انگلی پر ربڑ لگا لے کر دونوں انگلیاں پھر یہاں رہ لیں گے تو نماز میں چونکہ ربڑ تو نہیں لگانا لیکن یوں کر لے ان کو اور یہ بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے حلقہ بنا کر اور پھر جب کل میں شہادت میں اشحد اللہ الہ اللہ اشحد اللہ اللہ باقی ساری انگلیاں سیدھی کر لے یہ سنت ہے حدیث میں جس کو ابو داؤد و نسائی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نما سے روایت کیا انگلیوں کو ہلانا نہیں ہے اس طرح کر کے ہلانا نہیں ہے یہ دیکھیں عدیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے اور انگلی کو پھر حرکت نہ دیتے اس کو ہلاتے نہیں تھے نیز ترمیزی و نسائی و بح ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے کہ وہ دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے توحید کر توحید کر یعنی ایک انگلی سے اشارہ کر تو انگلی ایک اشارے کے لیے استعمال ہونی چاہیے وہ بھی شہادت کی اور اس کو ہلانا نہیں ہے لا پر اٹھا کر اللہ پر گرا دینا ہے اور پھر باقیہ ساری انگلیاں سیدھی کر لینی ہے قاعدہ اولا کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ کس طرح اٹھے گا گھٹنوں پر زور دے کر ہاں اگر عذر ہے کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے تو اگر سہارے سے اٹھا تو حرج نہیں ہے نماز فرض کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں افضل سور فاتحہ پڑھنا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا کیا ہے افضل ہے اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے اور بقدر تین تسبیح کے چکا کھڑا رہا اگر تین تسبیح کے مقدار چپ بھی کھڑا رہا تب بھی نماز ہو جائے گی مگر سکوت نہیں چاہیے خاموش نہیں رہنا چاہیے یا سبحان اللہ کے لے یا کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لے بارہ اگر چکے سے بھی کھڑا رہا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی دوسرے قاعدہ ابھی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے قاعدہ میں بیٹھا تھا اور تشاخود بھی پڑھے اور وہی کلمہ شہادت پر انگلی سے اشارہ کرے اب دروش شریف یعنی نماز کے آخرے قاعدے میں دروش شریف پڑھنا ہے تو اس کے اعتبار سے سن لیجیے نماز کی سنت باد تشاخ خعدہ میں درو شریف پڑھنا کیا ہے افضل ہے اور وہ درود افضل ہے جو پہلے مذکور ہوا یہاں کتاب میں نہیں ہے پہلے جو درود شریف مذکور ہے وہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی نماز میں ہی درود شریف پڑھنا افضل ہے درود شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ صلاح وسلام کے اسمائے طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا کیا ہے بہتر ہے لفظ سیدنا اگر نہ بھی لگایا تو بھی درو تو ہے ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ لفظ سید کا اضافہ کرتے ہیں سیدنا اب دعا کرنی ہے درو شریف کے بعد دعا کون سی کرے گا تو دعا کے اعتبار سے یہ یاد رکھ لیجئے کہ مخالت عادیہ و مخالات شرعیہ کی دعا کرنا کیا ہے حرام جو جو باتیں محال ہیں ان کی دعا کرنا حرام ہے ایسے کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے نبی کا مرتبہ عطا کر دے مخال شرعی ہے ایسی دعا کرنا کیا ہے حرام ہے یا اللہ میں آسمان پر پہنچ جاؤں آسمانوں پر اڑوں یہ دعا کرنا بھی حرام ہے محال عادی ہے نا یہ عادت اگرچہ کہ ممکن ہے کرامت کے طور پر لیکن عدت یہ ممکن نہیں ہے کرامت کے اعتبار سے ممکن ہے تو محال آدی ہو خواہ محال شرعی ہو دونوں کی دعا کرنا کیا ہے حرام وہ دعائیں کرے گا جو قرآن و حدیث میں ہیں اور ان دعا کے ساتھ نیت کیا کرے گا دعا کی نیت کرے گا تلاوت قرآن کی نیت نہ کرے کہ رب جلی مقیم الصولای ومند الریتی یہ دعا قرآنی دعا کہلاتی ہے کون سی دعا کہلاتی ہے اس طرح ربانہ عطینہ فدنیہ حسنا یہ دعا بھی دعا قرآنی ہے تو اگر اس نیت سے اس نے یہ دعا کی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے اتہیات یعنی خادہ میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے سجا سہم کے معاملات ہو جائیں گے تو اس نیت سے پڑھے کہ میں دعا پڑھ رہا ہوں نہ کہ یہ نیت کرے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ ادیا بنیت قرآن قرآن کی نیت سے اس موقع پر پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ قیام کے علاوہ نماز میں کسی جگہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں یہ دعا کے اعتبار سے ہو گیا نماز کی ہے اب سلام پھیرنے کے اعتبار سے مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ہونا یہ جو جو امام کرتا جا رہا ہے مقتدی اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتا رہے السلام علیکم و اللہ یہ دو بار کہنا کیا ہے سنت پہلے داہنی طرف یعنی سیدھی جی طرف سلام پھیرے گا اور پھر بائیں طرف اب داہنی طرف میں سلام پھیرتے وقت کتنا اپنے چہرے کو گھمائے اتنا منہ پھیرے کہ داہنا رخصہ دکھائی دے اور بائیں طرف پھیرنے میں اتنا پھیرے کہ بائیں رخسار دکھائی دے یہ پیچھے نمازی مقتدی بیٹھے ہیں نا تو آپ اتنا امام کے لیے یعنی جو جو بھی مقتدی ہے امام ہے ان کے لیے سنت یہ ہے کہ اتنا چہرہ پھیرے اپنا کہ پیچھے بیٹھنے والے کے لیے یہ حصہ نظر آ جائے اگر صرف اتنا پھیرا تو اس کو یہ حصہ نظر نہیں آئے گا سنت کیسے پوری ہوگی یوں پھیر لے پورا اور نظر یہاں پر رکھے تاکہ اس کو پیچھے والے کو یہ داہنا رخسار اور اگر الٹی طرف پہ رہے تو باہین رخسار اس کو نظر آ جائے علیکم السلام اگر کسی نے اس طرح کہا تو یہ کہنا کیا ہے مکرو ہے اسی طرح آخر میں و بارہ کاتو ملانا بھی کیا ہے مکرو منقول نہیں ہے یہاں پر ویسے تو سلام کرنے و بارہ کاتو کہنے میں حرج نہیں ہے نیکی ملے گی لیکن یہاں نماز میں یہ منقول نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا پہلی بار لفظ سلام کہتے ہی جیسے امام نے کہا نا سلام صرف اتنا کہا امام نماز سے باہر ہو گیا کہ اگر اب کوئی مقتدی یا اگر اس کی ابتدا کرتا ہے تو اس کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوگی کیونکہ امام تو نکل چکا نماز ہے. اگرچہ گہلیوں کو مجھ نے نہیں کہا اس وقت اگر کوئی شریک جماعت ہوا تو اقتداء اس کی صحیح نہ ہوگی ہاں اگر امام سلام کے بعد سجدہ صاحب اس کو تھا وہ کر رہا ہے اور اب ابتدا کی کسی نے تو اس کی اقتداب صحیح ہو جائے کیونکہ امام نماز سے باہر تو ہوا ہی نہیں ہے سلام میں کیا نیت کرے گا سلام میں نیت یہ کرے امام داہنے سلام میں خطاب سے یعنی السلام علیکم میں جو سلام خطاب کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کسی سے اس سے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو اس کے سیدھی طرف ہیں سیدھی طرف سلام کر اور بائیں طرف سے ان مقتدیوں کی نیت کرے گے جو بائیں طرف یعنی میں ان مقتدیوں کو سلام کر رہا ہوں جو میرے سیدھی طرف ہیں اور بائیں طرف ان مقتدیوں کو سلام کر ہوں جو میرے بائیں طرف ہیں مگر عورت کی نیت نہ کریں عورت اگر جماعت میں شامل ہے بالفرض تو اس کی نیت نہ کریں نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ان ملائکہ کی بھی نیت کریں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے کہ ملائکہ رامن کاتبین کو بھی سلام کی نیت کریں اور وہ ملائکہ وہ فرشتے جو اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں یہ بھی نیت کر لیں اور اس میں کوئی تعداد متعین نہ کریں کہ پندرہ بیس تیس پچیس نہیں جتنے بھی اللہ نے مقرر کیے ان سب کو سلام کر رہا ہوں اسی طرح مقتدیوں میں بھی کوئی تعداد بتائیے نہ کرے یہاں کے دس مقتدیوں کو سلام یہاں کے بیس مقتدیوں کو, کو سلام نہیں جتنے بھی مقتدی ہیں دائیں طرف اور جتنے بائیں طرف میں سب کو سلام کر رہا ہوں اسی طرح مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور ملائکہ کی نیت کرے یہ مقتدی کرے اس طرح یہ سنت ہے نیز جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرے اگر کوئی مقتدی اس طرف امام یہاں کھڑا ہے تو سیدھی طرف سلام پھیرے گا تو امام کی نیت کر لے گا اور کوئی اس طرف مقتدی ہے یہ جب الٹی طرف سلام پھیرے گا تو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کر لے گا اور امام اس کے مخاضی ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت بھی کرے اب کوئی مقتدی ایسا جو بالکل عین امام کے سیدھ میں بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ یوں سمجھ جیسے ہوگا جہاں میں بیٹھا ہوں یہ اسلامی بالکل میرے محاذی ہیں بالکل سامنے ہے اور یہ امام ہے اب میں اس طرف سلام پھیروں گا تب بھی امام کی نیت کر لوں گا اس طرف سلام پھیروں گا جب بھی امام کی نیت کر لوں گا اور جو مقتدی بالکل مخاضی ہو امام کے وہ دونوں طرف کے سلام میں امام کی نیت کر لے اور منفرد یعنی جو مقتدی نیت تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ صرف فرشتوں ہی کی نیت کرے کرامن کاتبین اور حفاظت کے لیے جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں ان کے سلام ان کو سلام کرنے کی نیت کریں سلام کے بعد کی سنت کیا ہے سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام داہنے یا بائیں کو انحراف کرے امام کو سنت یہ ہے کہ دائیں یا بائیں مڑ جائے اور داہنی طرف یعنی سیدھی طرف مڑنا کیا ہے افضل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مقتدیوں کی طرف مو کر کے بیٹھ جائے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو اگرچہ وہ کسی پچھلی صف میں نماز پڑھتا ہو ابھی یہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے لیکن وہ آخری صف میں بھی کوئی مختلف بالکل نین امام کے سامنے ہے تو امام اب اس طرف منہ نہیں کرے گا یہ نمازی کے لیے بھی ہے یا کسی بھی آدمی کے لیے کہ کسی بھی نمازی کے سامنے چہرہ کرنا یہ کیا ہے مکرو تقریمی خواب وہ نمازی بالکل آخری صحب میں نہیں کیوں نہ ہو منفرد بغیر انحراف یعنی منفرد جو تنہا نماز پڑھا اگر موڑتا نہیں ہے وہیں دعا مانگے تو یہ اس کے لیے جائز ہے امام کے لیے سنت یہ کہ وہ موڑ جائے جو تنہا نماز پڑھا اس کے لیے سنت نہیں ہے علی الحبیب یہ نماز کی سنتیں ہو گئیں اس ضمن میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھ رہا عورتوں کی جماعت جائز ہے اگر عورتیں ہوں تو عورت کی بھی نیت عورت کی نیت نہ کرے جماعت کے مسائل میں انشاءاللہ عورتوں کی جماعت سے متعلق تفصیل بیان کی جائے گی جس کو تکلیف ہے پاؤں میں اور وہ پاؤں اپنا کھڑا نہیں رکھ سکتا یا جتنی دیر تک کڑا رہتا اس کے زیادہ اس سے علاوہ زیادہ نہیں کھڑا رہتا تو وہ معذور ہے بےچارا جو معذور ہے وہ مجبور ہے جس طرح نماز میں ہاتھ ہاتھ سنت ہے نا کسی کا ہاتھ ہی نہ ہو تو کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا وہ تو معذور یا کسی کا ہاتھ تو ہے لیکن اس کے ہاتھ میں بےچارے کے ہاتھ میں فریکچر لگا ہوا اس کو ہاتھ موڑنے کے لیے منع کیا گیا موڑ ہی نہیں سکتا ایک جگہ اس کا ہاتھ لگا ہوا ہے تو معذور ہے بیچارہ تو جو معذور ہے وہ مجبور ہے ہر کام بقدر استطاعت کرنے کا حکم ہے یہ ایک اصول ہے شریعت کا ہر کام بقدر استطاعت جتنی بندے میں استطاعت ہو لا لاسن اللہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا صاحب نے اشاعت فرمایا کہ تشہد میں ارشد اللہ پر انگلی اٹھا کر اللہ پر گرا کر سیدھے کا لین چاہیے پانچوں انگلی ہیں لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ارشد اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا حلقہ بنا کر ایک انگلی کو سیدھا رکھتے ہیں دور علیہ السلام السلام نے انگلی مبارک اٹھائی اب یہ حلقہ بنانا گھیرا باندھ کے بیٹھے رہنا یا کھول دینا اس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ سنت ہے کیا ہے یہ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ تو ایک حدیث بیان کی نا اس طرح کی اور بھی احادیث ہے تو احادیث کے اعتبار سے یہ سارا طریقہ فوقۂ کرام نے اخذ کیا اب رہا یہ کہ ہلکا اس طرح باندھنا یہ تو دیگر روایت میں یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس میں یوں بیان کیا گیا کہ اس طرح ہلکا بنایا جائے تو وہ روایت ابھی بیان نہیں کی گئی تو ہر روایت کو بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے ہم چونکہ مقلد ہیں ہم کیا ہیں مقلد ہیں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی پڑھ لی اب ہمارے پاس اگرچہ کہ دلائل نہیں بال فرض لیکن ہمارے امام کے پاس ضرور دلائل ہے امام اعظم جو بھی بات فرماتے ہیں وہ نہیں سے فرماتے ہیں اب رہا یہ کہ انگلیاں ساری کھول دینا بعض وہ اس طرف گئے کہ انگلیاں کھول دے بعض کے کلام میں کچھ اس قسم کی سراحت نہیں ملتی بعض کے کلام میں کھولنے کی سرحد نہیں ملتی بعض میں کھولنے کی سراحت ملتی تو اس طرح مختلف کلام کو کہا گئے تو آلّہ حضرت رضی اللہ تعالی نے اس بات کو اختیار فرمایا کہ کھول دیں کیونکہ نماز کے اراکین میں اور جتنے بھی آپ ارکان دیکھ لیں تو یہ بات آپ کو سب میں نظر آئے گی کہ یہ کہا گیا کہ نمازی کے سارے اعضاء حتی الامکان قبل ہی کی طرف تو اگر وہ بند رکھتا ہے مٹھی تو اس کی تین انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہیں تو اس لیے اللہ حضرت فرمایا کہ انگلیاں کھول دیں تاکہ ساری کی ساری انگلیاں کہاں رہے قبل کی طرح اس میں ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں زیادہ میں زیادہ فرق آ رہا ہے تو وہ استحباب کا فرق آئے گا زیادہ میں زیادہ اگر آئے گا تو. ورنہ باس فخانہ دے بھی کا وہ بھی جائے جائزہ یہ بھی جائے جائزہ کیا کریں گے حضور میں ایسا مسئلہ نہیں جی دعائے پڑی اس میں عمومی مل... طور پہ ربا نا آتی نا پھر دنیا پڑھتے ہیں یا رب جہاز نہیں پڑھتے ہیں اب یہ پڑھتے ہوئے جی قرآن پڑھنے کی نیت کے متعلق ہے تو اگر کسی کی نیت یا کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں پڑھتے ہوئے اس صورت میں نماز میں اس صورت میں اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے بالفرش تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا اس کو اور اگر کسدا نے تو نماز تو فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا سجدہ صحب کرنے کے صورت میں بھی لیکن نماز واجب الاعادہ ہوگی خیال آنے کی صورت میں خیال کو آنا الگ بات ہے خیال جمانا الگ بات ہے اگر اس نے اس نیت سے پڑھا ہوگا تو میں نے کیا نا یہ نیت اللہ ربانہ دنیا پڑھے یا اللہ کوئی حرج اللہ لگا اللہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے, اچھا ہے پڑھے جب بھی صحیح ہے اللہ ربانہ آتے پڑھا پھر بھی صحیح ہے کوئی حرج نہیں سب سلام پھیرنے میں جو نیتیں ہیں اس کی بھی نیت کرے اس کی بھی کرے اس کی بھی کرے کسی کی, کی بھی نیت نہیں کی سلام پھیر دیا جائے گی نماز سنت قراحت قراحت سنت؟ نہیں سنت پر عمل نہیں کیا اس نے تاریخ سنت ہوا. اُنگلیوں کا پیٹ لگانا. دس کا لگانا سنت ہے تین کا لگانا واجب جی اور اگر کوئی تین دن کا بھی نہ لگا پایا واجب ادا نہ ہوا نماز تحریمی بھی واجب ال اعادہ. پیٹ سے مراد انگلی کے بیچ کا حصہ کے بیچ کا حصہ ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے یہ فرائض میں بیان ہوا ہے پیچھے جو فرائض کا بیان ہوا تھا اس میں کا بیان ہو رہا ہے مدینہ اے سلام کا دو بار کتنا سندر مبارک ہے جی یہ سپ نمبر دو سو چھتیس پہ جو واجبات بتائے تھے اس میں بھی لکھا سلام دو بار کہنا واجب یہ <تصفح> <تصفح> بھی امکان میں سوال آئے گا تھا کہا کہا السلام علیکم و اللہ یہ <تصفح> دو مرتبہ کہنا سنت ہے اور واجبات پہ کیا بیان ہوا تھا لفظ السلام کہنا دو مرتبہ یہ واجب ہے مدینہ جی جتنی سنتیں بیان ہوئی ہیں یہ موقع دائیں بیان تقری موق کرے گا تو گناگر اگر, اگر سجدے کی حالت میں دونوں کو اٹھا لیے تو کیا نماز ہو جائے گی سجدے کی حالت میں دونوں کا دیکھا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں جو ہے نا پاؤں دونوں یا تو کھڑے کر لیتے ہیں جیسے کہ غلط طریقہ ہے ایک تو پاؤں زمین سے اٹھا لیتے ہیں تو ایک سے میں نے سوال کیا کہ بھائی سے پچھلے جمعرات کی بات ہے اجتماع میں تو وہ نماز ادا کر رہے تھے مجھ سے آگے تھے تو انہوں نے پاؤں جو ہے اٹھائے اتھا اور اس کے بعد پھر رکھے اور وہ جب نماز سے فراغت پائی تو میں نے ان سے عرض کیا سجدے میں دونوں پاؤں اٹھا لینا جی سنت نہیں اور اگر بالفر نے ایک ایک انگلی بھی نہ لگائی تو فرض ادا نہ ہوا یا تین تین انگلیاں بھی نہ لگائیں تو واجب ادا نہ ہوا سجدے میں تو نماز ایک صورت میں واجب ہو لیا تھا دوسری صورت میں نماز ہی نہیں ہو رہی اور تیسری صورت میں سنت کا تاریخ ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ ارشاد جی میں نے جب پاؤں رکھے تھے تو میں نے تسبیح پڑی تھی تو میں نے کہا یہ پاؤں اٹھانے سے میں نے کر دیا نا اس کو کیا کر اس نے فرض اور واجب ادا کر لیا اور پھر پاؤں اٹھا رہا ہے تو تاریخ سنت ہے سنت کا تاریخ مسئلہ نمبر 110 میں جو سورف فاتحہ پڑھنا افضل ہے سنت ہے فاتحہ پڑھنا مستحب ہے سنت مستحبہ ہے اگر تین بار سبحان اللہ کہنا ہے تو سنت ادا ہو جائے گا یہ بھی جائز ہے یہ اس کے مقابلے میں کم ثواب ملے گا ظاہر سورہ فاتح کے مقابلے میں مدینہ یہ سجدے کی عادت کے اندر یہ پاؤں کا جمنا یہ پاؤں جم کر لوگ کھڑے کر دیتے ہیں ان کا واجب تو ادا ہو گیا تو اب اب جو ٹانگ کھڑے ہوئے یہ سنت کے خلاف ہوا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی رہی تو واجب تو ادا ہو گیا اس کا لیکن پاؤں کو اب اٹھا رہا ہے یا اب اٹھا کے رکھا ہوا ہے تو تاریخ سنت ہے جہاں جس جس جگہ پر امام صاحبان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر ہمارے قافلوں کے رکنے کی اجازت ختم ہو گئی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر امام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے پیٹ جو ہے کا پیٹ نہیں لگ رہا ہے تو آج ان پورے پورے دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ قافلے نہیں رک سکتے کسی نہیں کہا کہ امام کو سمجھا گیا میں نے یہ ارض کیا ہے کہ آپ امام کو کہیں کہ مجھے آپ نماز سکھا دیں بھارے شرح سے مجھے واجبات سکھا دیں یوں کہا ہے نا امام کو نہیں کہا کہ امام صاحب آپ سردے میں پاؤں نہیں لگاتے آپ کا مسئلہ یہ ہو جائے گا فلانا امام کو اس طرح نہ کہ باقی امام کو کہ آپ بتائیے بارش شریف میں سے نماز کے واجبات نماز کی سنت مجھے سکھاتے ہم سنتیں سیکھنے کے لیے آئے میں تو آپ مجھے نماز کی سنت بارشری تو آپ کا کرم ہو جائے گا اچھا نہیں وہ یوں کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ یوں کہے کہ ظاہر ہے پھر وہ تالے لگے گا اس پر آنے پر میٹھے بیٹھے بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے ساری دنیا اصلاح کی کوشش کریں گے ان